بسم اللہ رحمان رحمہ الرحمد اللہ علیہ و رحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ جسکن موجود تمام حران اور باقی سامعین کو شبار سلام عرض کرتے ہیں اور فک اللہ سلسلے درس جو ہے باؤ زکوٰۃ درس نمبر دو اور پیش نائنٹی نائن میں آپ حضراتی وبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں کل ہم نے زکوۃ کے اہمیت کے بارے میں اور کن کن چیزوں پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا مختصر حقاقہ نو چیزیں آپ نے فرمایا پھر نیچے حضرت شاست محمد الرواع نے فرمایا وہ تمام چیزیں وہ بھی کل ما وجب فی زکوٰوٰۃ زبات کو دوبارہ دہراتا ہوں ہر وہ چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے لم تجب وہ زکوٰوٰۃ واجب نہیں ہوتا الا بھی شرائطہ مگر کچھ شرائط کے ساتھ میں ولا کل ومجب علیہ اور ہر وہ شہر جس پر زکوۃ واجب ہے جو مکلف ہے ساب مال ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے من لہو اور من واجب الم اور ہر وہ شہر جس کے لیے زکوۃ واجب ہے یعنی جس کو دینا واجب ہے یعنی مستحقین زکوٰۃ کہ ہر زکوٰۃ ہم ہر کسی کو جس کو چاہیں دے دیں یا اس کے بھی کچھ معین شریعت میں مستحق مشخص ہے معین ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے فرماتے ہیں اس کے لیے بھی شرائط ہے اور وہ شہد جس کو دینا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے تو یہ ایک فارمولے کی طور پر بین فرمانے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں یہ سب جو ہے لم تج اللہ شاعر یعنی نہ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے نہ وہ شہد جس پر زکوۃ واجب ہے نہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا ہے ہیں واجب ہیں ان سب یہ سب واجب نہیں ہوتے اللہ بھی شرائطہ مگر سب کے لیے کچھ نہ کچھ شرائطے اب ان میں سے پہلا جو ہے من وجبۃ علی ہی وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی وہ صاحب مال جس کے پاس زکوۃ ہے جس کے پاس مال ہے جس سے اس نے زکوٰۃ نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط فرماتی خاؤہ کلو بالغ نہیں یہ ہر وہ شخص جو بالغ ہو عاقل ہاں جی بالغ نابالغ بچے کے مقابلے میں آخر جو ہے پاگل کے مقابلے میں حرن آزاد ہو ہاں جی غلام کے مقابلے میں مسلم مسلمان ہو کافر کے مقابلے میں ہاں جی اور اس کے علاوہ متمکن پھر تصرف یا مالک وہ شخص جس کے لیے قدرت رکھتا ہو اس کے دس میں ہو اپنی مال میں سر تصرف کرنا وہ اپنے مال کو جہاں چاہیں دے سکتے ہیں جس کے ساتھ جو بھی معاملات کرنے چاہیں خرید فروخ ہاں جی ہوا کوئی وقف خوش بھی کرنا چاہیں کرنے کا اس کے پاس پاور ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے وہ مال اور اس پر کسی قسم کی شرین نوتا نگاہ سے کوئی پابندی کا شکار شخص نہیں ہے اور مال میں تصار و کرنے کا وہ اس کو متمکن ہے اس کے لئے ممکن ہے تو ان شرائط کے ساتھ آپ فرماتے ہیں جس شخص پر زکاء الاجب اس کے لیے یہ پانچ شرائط ہے بالغ عاخل آزاد مسلمان یہ چار شرط ہو گیا اس کے علاوہ میں تصرف کا اس کے لیے ممکن ہو اشاش علی رحمٰن قرآن پاک سے آیات کی مدد سے یہ چار شرائط آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بالغ پر کیوں بالغ کی شرط کیوں ہے زکادر پر واجب ہے عاقل کی شرط کیوں ہے آزاد کی شرط مسلمان کی شرط اور متمکن پھر تصرف امال کی شرط کیوں ہے تو آ فرماتے ہیں لیا نہلّہ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا خاطب المومن مومنوں کو خطاب فرمایا یعنی اللہ نے مومنوں سے کہا تم لوگ دکا دے دو نہاں نماز قائم کرو یہ یہ سارے عبادات کرو وہاں کہانی ہر کسی سے مخاطب نہیں فرمایا تو جب ایمان ایمان کو یازینہ عامن کہہ کر خطاب کیا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ احکامات اہل ایمان کے لیے یعنی مسلمان کے لیے ہے یہ زکوۃ کا حکم ہے مسلمانوں پر واجب ہے یہ زکوۃ کا حکم ہاں جی سارے ایمان پر حکم ایک کافروں پر نہیں ہے اس لیے اس قدمی ناولوں سے بتایا تھا ہمارے فرقے میں ہاں جی فروعات دین نماز رضحاج وغیرہ واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے جبکہ دوسرے بعض مسلمان فرقوں میں مسلمان ہونا شرط نہیں وہ بلتے ہیں فروغ احکام نماز رضا والا کافروں پر بھی واجب ہے لیکن جب تو وہ مسلمان نہیں وہ ان سے یہ عمل قبول نہیں ہے اسے ان کو کل قیامت میں نماز وغیرہ نہ پڑھنے کا بھی سزا ہوگا ہاں جی لیکن جو ہے ہماری میں شاخ فرماتے ہیں یہ تخلیفات شرع مسلمانوں کے لیے ہے یہ جو ایمان ہی نہیں لائے گا جو اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آئے گا ان پر یہ واجب نہیں ہے ان پر تو سب سے پہلا واجب تو ایمان لانا ہے ایمان لائیں گے تو اسلام کے اس مقدس دائرے میں آ جائیں گے اس سسٹم کو قبول کریں گے تو اس میں آ کر کامیاب ہونے کے لیے آخر جو ہے اس کو یہ نماز روزہ تمام عبادتیں ہیں یہ ایک نو بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نو آخرت کے نجات کے لیے کچھ اعزازات ہیں یہ تکلیفیں نہیں ہیں اعزازات اسی معفرت کا ذریعہ تو شاش فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالی نے ایمان کی شرط والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لیا اللہ و المومن مومن کو خطاب کیا بے اقامت صلاحِ نماز قائم کرنے کا وعطاء زکوٰۃ زکوٰۃ دینے کا کہاں کہاں شاید میں یہ سورہ حش کے آخر میں ہیں ہاں جی میں فرماتے ہیں یا قال اللہ, اللہ تعالی نے فرمائے وقال فرمائے یا ایلزین عمنی قرآنات ہے اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا دیکھیں یہاں سے مومن کو محاطب کرا دیا ہے یہاں پر یاسنی یا کہا یازین امن کا اسی سے شاست جو ہے مسلمان ہونے کی شرط کو زکوٰۃ کے لیے اور اس طرح باقی نماز کے لیے حج کے لیے ان سب کے لیے اسی سے احس کرتے ہیں کہ یہ شرط ہے تو یا الضیین امن ایمان والو یا الذین امن کا ایمان والو رکوع کرو و سجدہ کرو و ابدھ و اپنے رب کی عبادت کرو وف اور ہر قسم کے نیک اعمال انجام دے دو لالحکم تو امید ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پاؤ گے مزید آگے وجہ ہی دو اور جہاد کرو فی اللہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو اللہ کی رضائیوں کے راستے میں حق کا جہادی جیتنا کوشش کر سکتے ہیں جس میں جہاد سے مراد ہے جہاد اصطلاحی جو دشمن کے خلاف لڑنا یا جہاد اکبر و اصغر دونوں ہیں دونوں مراد ہو سکتے یا مدلہ کی کوشش اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی نیک عمل انجام دینے کی کوشش یہ اس ساتھ عموم میں مفہوم سمجھاتی ہے تو جاہد اور کوشش کرو فی اللہ ہی اللہ کے راستے میں حق کا جہادی جتنا کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے جتنا کوشش کر سکتے ہیں کرو ہو اشتبا کو اللہ تو جس نے تمہیں چن لیا ہما جال علیکم اور قرار نہیں دے و اللہ نے تمہارے پرفید دین, دین دین من ہرا جن کوئی تکلیف کوئی حرش یعنی اللہ نے تمہارے اوپر ایسا کوئی حکم فرض واجب نہیں کہ جو تمہارے تکلیف سے باہر ہو جو تمہارے لیے طاقت نہ رکھتا ہو ہاں جی ہر حکم تمہارے لیے بالکل آسان احکامات بین فرمایا چینجی پیر نبی کی حدیث وفرماد علیہ آل السلام الدین الصحلۃ الصمحیہ اسلام ایک بالکل آسان اور آرام سے اس کے احکامات کے انجام دی جانے والی ایک دین ہے بالکل ہاں آسان دین ہے اس پر عمل کرنا تو فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ دین میں کوئی حرش کوئی تکلیف جو ہے تمہیں اللہ نے کسی دین کے معاملے میں کسی تکلیف میں نہ ہی ڈالنا چاہتا اللہ ہاں جی ماں جال اللہ, اللہ نے قرار نہیں دیا لیکن تم پر دین دین میں من جن کوئی تکلیف اور اللہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا اور یہ دین کون سے دین ہے ملت کو ابراہیم میں یہ تمہارے باپ ابراہیم کا ملت اور ان کا دین ہے وہی دین ہے سما کم المسلمین اور اس اسلام اسما اور حضرت ابراہیم نے تمہیں مسلمان نام رکھا من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ابراہیم نے اس امت کو جو ہے مسلمان نام رکھا اور اس قرآن پاک میں بھی تمہیں مسلمان رکھا ہے اللہ نے الرسول لیکن اور رسول الشہد نا لیکن تاکہ یہ رسول ارسول رسول معلوم مشقت البی زمین الجب رسول القوئی بھی رسول ہوتا ہے ال رسول معین المشت تو یہاں مراد محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم ہے اولی اکل تاکہ ہو یہ رسول شہید علی تم سب پر گواہ پتخون ہو اور تم لوگ سب شہدا گواہ بن سے باقی امتوں پر باقی لوگوں پر جو غیر مسلم قوم ہیں بس اے مسلمان و فاقی مسلاد تم لوگ نماز قائم کرو واط و زکات اور زکوٰۃ دے دو وا تسم و اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو یعنی اللہ کے اللہ کے ہر ہر حکم پہ لبے کرو قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ اور اللہ کو مضبوطین اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام ہوا مولاکم وہی تمہارا سرپرس ہے فنی المولا اور وہ کیا ہی اچھا تمہارا سرپرس ہے فنی منصر اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کا انہیں مشکل وقت جہاں تمام دنیا کے آسائیں ہاں جی وسائل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان پر تو وہاں اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے ہاں جی علیہ اسلام قوم جو ہے ادھر سے دریا ہیں ادھر سے جو ہیں قوم فرعون ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ ان دونوں کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں اب وہاں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے اس وقت اللہ حکم دیتے ہیں موسا دریا پہ اسا مارو آسا مارا دریا شک ہو گیا ہاں جی برہنگ گلیاں نکل آئی اور قوم مساح کو اللہ نے اس طرح نجات دیا ابراہیم کو نورود نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کے لئے آگ تیار کے لیے آگ تیر کر اس میں پھینکا منجنیک کے ذریعے سے لیکن دنیا کی تمام طاقت اور ابراہیم کو نہیں سیں ابراہیم کے خلاف جمائے لیکن وہ اللہ جو نیم النصیر اور نیم المولہ ہیں بہترین مددگار ہے اسی نے آپ کو نے آپ کو آگ کو ٹھنڈا کرا دے دیا آپ کو ہاں جی آپ کو حکم کیا کہ ٹھنڈا ہو جا اور آگ ٹھنڈا ہو گیا اور ابراہیم کا ایک بال تک جو ہے نبی کا نہیں ہوا ابراہیم کو ذرہ برابر ابراہیم کے قمیض پر ایک داغ دبت تک آگ نہیں لگا تو یہ خسرت و عظیم اللہ زینگر میں تو یہ آج جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات پر کیا ہے تو شاید اسی سے نظر نکالتے ہیں فرماتے حامن کے خطاب پر اس خطاب سے جس میں ضائع الزین آمنوں کا خطاب آیا اس کے بعد فرمائی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کے بعد پھر فرمایا عاکیم سلاد نماز خبرو زکوٰۃ دے دو تو اس اس خطاب سے جو اللہ نے بندوں کو محتر کی الدین آمنو کہہ کر اس سے یہ الظم ایمان اس سے جو ہے مکلف کے لیے کوئی بھی مقرمہ روزہ کسی بھی عبادت میں جو بندہ مکلف اس کے لیے ایمان لازم آتا ہے کہ وہ مومن ہو کیونکہ مومن سے خطاب کر کے کہا یہ یہ نیک عمل کرو تو ایک تو ایمان لازم آتا ہے موسمان محسن ہونے شرط ہے بل بولو دوسرا بلوغت بھی اسی اسی خطاب سے ہی سمجھ میں آتا ہے بالغ ہونے کی شرط بھی ولاقل عقل کی شرط بھی اسی سے سمجھ میں آ جاتی ہے ایمان و ایمان کا سمجھ میں آتا ہے سے سری الخطاب کیونکہ آیت میں خطاب ڈائریکٹ ایمان والوں سے یا یہ الجین امن کے کہ ان کے لیے احقامات احکامات بیان کریں یا یہ نہیں کہہ رہیں بس یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکم مومنوں کے لیے ذمہ ہو جائے تمام احکامات کا وہ بلو بولو بالغ ہونا والاقل کا سے سمجھ میں آتا ہے کہ بالغ العقل بھی ہو مدین فلیان العمر کیونکہ یہ اس میں جو فل عقیم کہا یہ عربیہ السلام عربی امر کا سگائے یعنی حکم بدلالات کرتا ہے ہاں جی عات الزکت یہ حکم بدلالات کرتا ہے جاہدو یہ حکم بدلالات کرتا ہے ہاں جی وف الخیر یہ بھی امر یہ سب امر کے سگے ہیں تو شرف ہیں کیونکہ لفظ امر جو ہے امر کے جو سغے ہیں جو ڈائریکٹ حکم بدلالات کرتی ہے وہ تکلیف وہ ایک نو حکم ہے ایک آرڈر ہے اللہ کی طرف سے ایک تکلیف ہے یعنی ایک فریضہ ہے وہ تکلیف اور فرائض اور احکامات جو جو ہے وہ فرائض لائے تھا تعلق, تعلق پیدا نہیں کرتا ہے حکم کوئی بھی حکم نہیں کرتا اللہ بال بالغ عاخل مگر بالغ و کو حکم کرتا ہے کوئی بھی تکلیف دیتے ہیں ذمہ داری دیتے ہیں کوئی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو یقیناً جو ہے بالغ و کو ذمہ داری دیتے ہیں ہاں جی کسی پاگل اور بچے کو کوئی بھی شخص کوئی ذمہ داری نہیں دیتے ہیں یہ دنیا ہی قمول میں بھی تو لہذا اللہ جو ہے نماز پڑھو روزہ رکھوں کا حکم اتنی تاکید سے کریں اور بچہ جو ہے وہ ایک اقدامات کر ہی نہیں سکتے پاگل کو در دماغی کام نہیں کرتا ہے تو ان کو کیسے اللہ مکلف بنائیں گے تو جو ہے حکم اس میں حکم ہوا یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو تو حکم جو ہے ایک امر ہے ایک فریضہ ہے ایک لازمی کام ہے انجام دینے والا اور یہ یقیناً بالغ و عاخل سے تعلق رکھتے ہیں بچوں اور پاگل لوگوں سے یقیناً تعلق نہیں رکھتے ہیں عمل حوریت آزادی میں جو آزادی کا جو شرح رکھایا وہ کام سمجھ میں آتا ہے خلیان نہ زکوۃ کیونکہ زکوٰۃ کیا ہیں زکوٰۃ لا تک انہیں واجب نہیں ہوتے اللہ علیہ زی مالن صاحب مال پر زی مال مال والے پر صاحب مال پر واجب ہوتے ہیں اور اور غلام تو مال غلام تو بے خود مال ہے جس طرح آج کے دور میں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں جانور ہیں اس طرح اس دور میں غلام ہوتے تھے اس کو خرید فروخت ہوتی تھی وہ مال شمار ہوتی تھی اس زمانے میں سب سے منگی خرید و فروخت ہوتی تھی تو وہ خود مال ہے لازو و مال ناصاب مال لہذا کیونکہ لہٰنابد کیونکہ غلام و معافیت ہی جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ جو کچھ کمائے گا وہ سب کے سب لی مولا ہو مولا کا ہوتی ہے وہ بےچارا خود کس چیز کا مالک نہیں ہے مولا جو کچھ کھلائے گا پلائے گا مولا کے ذمے اس کی ضروریات زندگی مولا کے ذمے باقی اس کے سارے کام کاج کا فائدہ مولا کو پہنچتی ہیں۔ لہٰذا وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے اس پر کوئی حکم نہیں ہے وہ عمل متمکن تصرف عمال ہی. یہ جو آخری شرح لگایا تھا وہ شاہ، اس شاخ پر زکاۃ واجب ہے جس کے لیے ممکن ہو اپنے مال میں صرف کرنے کی شرط یعنی وہ مال اس کے تحت تصرف میں ہو وہ جس کو جس کے ساتھ جو بھی معاملات کرنا چاہیے خرید فروخت کرنا چاہیے وہ کر سکتا ہو اس کے ہاتھ میں ہو تصرف میں ہو تحت تصرف میں ہو یہ شرط اس نے لگایا فلیح اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ الف النفسن کسی بھی نفس کو یہ تکلیف نہیں دیتا ہے ایسا تکلیف نہیں دیتا اللہ اللہ, اللہ، وسا مغرج اس کے قدرت میں ہے طاقت میں ہے غیر المتماکین وہ شاہ جس کے اگر وہ مال اس کے تحت تصرف میں ہے نہ ہو اور اس سے بولیں وہ مال جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ یہ تو ممکن ہے نہیں ہے وہ مال جو آپ تصرف نہیں کر سکتے وہ اللہ کے راہ میں خرچ یہ تو بے ہے لہٰذا یہ جی تکلیف مالا یہ طاق ہے لہٰذا فرمز غیر المتمکن وہ شان جو مال کو صرف نہیں کر سکتے ہیں جو اس کے تحت تصرف میں نہیں ہیں لا دن وہ قدرت نہیں رکھتا الطاع دینے پہ مالا میں فی تصرفی وہ چیز جو اس کے تحت تصرف میں نہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو دے ہی نہیں سکتے لہذا اسی شاخ کو حکم کرے گا جس کے ہاتھ میں مال تصرف میں وہ خرچ جب چاہیں جہاں چاہیں خرچ کر سکتا ہو اور اس کے اس کے اجازت ہو شرط وہی خرض کر سکتے ہیں لہذا یہ شاخ رکھا طاطۂ متمکن تصرف مال میں تصرف اس کے اختیار میں ہو تو یہ پانچ شرائط جو ہے اس شخص کے لیے ہیں ہاں جی جو جس پر زکوٰۃ واجب ہے آج جو ہے اس شخص کا کم بیان ہو گیا اس کے شرائط بیان ہو گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے پر جس میں یہ شرائط پائے جائے گے اور پھر آگے ہاں جی وہ مال بھی اپنے نصاب کو پہنچے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا اس کے اندر سے دبا کرتے ہیں آگے ان شاء